اللہ تعالی سارے عالمین کا رب ہے تمام مخلوقات اپنے وجود کی ابتدا اور اپنے وجود کی بقا میں اللہ تعالی کی محتاج ہے ساری مخلوقات اپنی تمام حاجات میں چاہے وہ حاجات اباہری ہوں یا باطنی ہوں ان تمام حاجات میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ہر ہر بندہ ہر ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ کے آگے وہ عاجز محتاج اور فقیر ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا الناس انتم الفقراء هو الحمید اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو محتاج ہو یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں اور حمید ہے ساری خوبیوں والا تعریفوں کا حقدار ہے اللہ رب ہے اور بندہ اس کا اب مربو اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہے بندے کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے وہ ہم ابھی کو نعمت انفامن اللہ تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ دیا گیا ہے تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ غنی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ فقیر ہے محتاج ہے اس کو ضرورت ہے اس کے پاس اتنا ہے کہ دینے سے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ کم بھی نہیں ہوتا ہے اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ اگر ساری یعنی سمندر جو ہے اس میں ایک سوئی ڈبوئی جائے اس کے سرے پر جتنا پانی آتا ہے اگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ان کی سب کی چاہتوں کے مطابق عطا کرے تو اللہ کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا اس سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے اس میں ہوتی ہے اتنا سب اللہ کے پاس یہ بھی के کے समझाने سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تعالی کے پاس اتنا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اللہ اپنی طرف سے چیزوں کو وجود دے سکتا ہے بدی اسماوت وسمان اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا اس کے پاس سب ہے سب کچھ ہے اس کے پاس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے انسان کو مانگنے والا اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے انسان اس سے اگر کوئی کچھ مانگے ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے بندے کی نجات اور اس کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانے اور اپنی حاجات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وقال رب مدرونی استجیب لکھو کہ تمہارے رب کا فرمان ہے تمہارے رب کا حکم ہے تمہارا رب تم سے کہتا ہے وکال عرب وہ تمہارا رب ہے اس نے تم سے کہا ہے ادڑو تم اس سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا وکال عرب کم ادڑو نہیں استجب لکو کہ تمہارے رب کا کہنا ہے تمہارا رب تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا تم کو عطا کروں گا جو تم مانگتے ہو اور اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے بندے کا اللہ سے مانگنا بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے پاس ہے جو سنتا ہے جو دیتا ہے ایک بندہ جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کا اللہ سے مانگنا جہاں اپنی حاجت کی تکمیل اپنی حاجت کی حصول کی کوشش ہے جو چاہیے وہ مانگ رہا ہے وہی اس کے ایمان کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کو یہ پکارے تو پکار کو سنتا ہے اس کا ایک رب ہے جو ایسا رحیم ہے کہ جب یہ مانگے تو بلا استحقاق اپنے رحم سے اس کو دیتا ہے بس مانگنے سے دیتا ہے اس کا ایک رب ہے جو بلا عوض دیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے دیتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے اس کا ایک رب ہے کہ اس سے جو کچھ مانگو دے سکتا ہے اس کی اتنی قدرت ہے تو ایک آدمی کا اللہ سے دعا کرنا صرف اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا نہیں ہے بلکہ ایک انسان کا اللہ سے دعا کرنا اپنے ایمان کی تجدید ہے وہ اللہ سے قرب کی کوشش ہے اسی لیے ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو بہت ساری عبادات دوسری عبادات بھی ہیں دوسرے اعمال بھی ہیں لیکن جو للہیت جو قرب نزدیکی جو تعلق جو دل کی حالت دعا کے بعد ہوتی ہے بہت ساری عبادات کے بعد نہیں ہوتی ہے کیونکہ دعا ایک بہت پاورفل عبادت ہے جو آدمی کے اندر سے نکلتی ہے اس میں اپنے آپ انسان کا دھیان ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے وہ مانتا ہے وہ گڑ گڑتا ہے وہ اپنے محتاج ہونے کا احساس لے کے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے محتاج ہونے کا ثبوت دیتا ہے اس کا دل اپنے سے اوپر کسی اور کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے دعا بہت بڑی عبادت سے اللہ تعالی فرماتا ہے وقال ارب بکم درونی استجب لکو کہ تمہارا رب کہتا ہے تو مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ ادا سا القادی انی فنی قریب اجیب داوت جہاں یہ کہا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو اللہ نے اپنی طرف سے اوقات متعین نہیں کیے کہ میری فرصت کا وقت یہ ہے فلا وقت تم پکارنا فلا وقت سنوں گا باقی اوقات میں نہیں سنوں گا بلکہ اللہ تعالی نے مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تم پکارو میں سنوں گا اللہ کو معلوم ہے بندے کا مسئلہ کبھی بھی آ سکتا ہے مسائل مصیبتیں پریشانیاں ان کا کوئی وقت ایسا تو ہے نہیں کہ صبح میں اتنے ہی بجے ہمیشہ پریشانی آئے دوپہر میں اتنے ہی اتنے ہی بجے انسان کو اللہ کے پکارنے کی ضرورت پیدا ہوگی کبھی بھی مسئلہ آ سکتا ہے کبھی بھی آدمی پریشان ہو سکتا ہے سفر میں خبر میں دن میں رات میں صحت بیماری گھر کے معاملات تجارت کے معاملات معاشی معاملات دینی معاملات کچھ بھی معاملات آدمی کے ہو سکتے ہیں کبھی بھی اس کو اللہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور سب کچھ ہونے والے کے پاس بھی اللہ کے تقرب کے لیے دعا کی اس کو حاجت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو لذت ہے اگر آدمی کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوں تب بھی ایک چیز ہمیشہ اس کے پاس کم رہے گی وہ اللہ کے قرب کی لذت جب تک اللہ کے آگے آدمی گڑ گڑاتا نہیں ہاتھ پھیلاتا نہیں اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو پکارتا نہیں ہے یہ خلا نہیں ہو سکتا ہے یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے دنیا کے خزانے اللہ کے قرب کی لذت انسان کو نہیں دے سکتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں کم ہیں اللہ کے قرب کے مقابلے میں اسی لیے جنت میں بھی جنت کی نعمتیں کیا کم ہیں جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا بندوں کو وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کو دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد میں تو جنت کی نعمتیں اتنی اعلی تری نعمتیں جن کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے ایک انسان جنتی جنت میں ان ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب وہ اللہ کو دیکھے گا اب بتائیے اللہ تعالی کے قرب اور اللہ کے دیدار کی لذت کیا ہو سکتی ہے تو دنیا میں قرب ہے آخرت میں دیدار ہے اور وہاں بھی قرب کے مراتب ہیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا کہ پکارو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جب چاہے پکارو بتا یہ کتنا احسان ہے اللہ کا اللہ نے وقت طے نہیں کیا اللہ نے وقت طے نہیں کیا جب تیرا مسئلہ ہے پکار ایسا کوئی بادشاہ ہے جو ہر وقت تیار ہے کہ جب تیرا مسئلہ ہو میری طرف متوجہ ہو جا میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گا میں تیری پکار کو سنوں گا میں تیرے مسائل کو حل کروں گا تو میرے قریب آنا چاہے میں تیری, تیری طرف قریب آؤں گا ہے کوئی ایسا بادشاہ اور یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے قیامت کے دن سارے بادشاہ اس کے آگے برہنہ ہوں گے ننگے کھڑے ہوں گے اتنا بڑا ہے وہ اتنے چھوٹے ہیں سارے بادشاہ اس کے آگے اور بڑے بڑے نبی اس کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈر رہے ہوں گے بڑے بڑے نبی رسول نیک لوگ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے اتنی عظمت والا وہ ہے لیکن جہاں وہ عظمت والا ہے جہاں وہ جلال والا ہے جہاں وہ کبریائی والا ہے وہی وہ رحم والا بھی ہے اسی لیے اس نے قرآن کی ہر صورت میں ابتدا میں پڑھنا ہم کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اللہ رحم والا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے بندوں کو حکم دیا دعا کا اور بندوں سے وعدہ کیا کہ جب کبھی تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور کہا وَإِذَا سَأَلَكَ اداس عَنِّي اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتاؤ انیب میں تو قریب ہوں اجیب ادا دا ادا دَعَان جب بھی پکارنے والا جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے اجیب اداوت دا ادا دَعَان جب کبھی مجھ, مجھ, مجھ, مجھ, مجھ کو پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو جب بھی بندہ اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعا کے سننے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اللہ کے قرب کی توفیق ملے پناہ کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہو کر بھی اللہ کو نہیں پکارتے اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کو پکارتے ہیں یہ بھی عجیب محتاجی ہے بڑی محتاجی ہے کہ انسان کے پاس نہ ہو اور پھر بھی اللہ کو نہ پکارے اس کو ضرورت ہے مانگنے کی اس کے کئی مسائل پھسے ہوئے ہیں اور دنیا مسائل نہیں تو دینی تو ہیں اور آج کے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد کے تو ہیں انسان کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتا ہے جو انسان مسائل سے خالی نہیں ہے وہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اس سے زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے جو آدمی کبھی مسائل اس کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ دے یہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اس سے زیادہ نا سمجھ کون ہو سکتا ہے اسی لیے کہ دعا سب سے آسان حل ہے دعا سب سے آسان حل ہے اس لیے کہ اللہ تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے اللہ کا کچھ بھی بدل بن سکتا ہے نہیں اللہ صلاح کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اللہ کافی ہے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں لیکن سب انسان کے پاس ہو اب اللہ کی ضرورت نہیں ایسا مرحلہ کبھی بھی نہیں آتا ہے نہ دنیا میں نہ اخرت میں ایسا مرحلہ انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا ہے کہ اب تو میرے پاس سب ہے اب اللہ کی بھی ضرورت نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں کل رکونی بردن و سلام اللہ برہیم قلبل بہر <كَالْبَحَر> کہ اللہ تعالیٰ بعض حالات میں بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اسباب کا بدل بن جاتا ہے کچھ نہیں ہے سولوشن لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے حل اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے وہ میتقل اخراجہ منحص ال جو اللہ سے ڈرتا ہے جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو یا جائے اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا تو اللہ وہ ہے بندہ اللہ کو چھوڑ دے یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خسارے کی چیز ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کریں اور دعا سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ آدمی اپنے محتاج ہونے کا ثبوت دے میں محتاج ہوں کا ثبوت کیا ہے آپ دعا کریں اللہ سے مانگے گڑ گڑا اللہ کے آگے اور دنیا کے مسائل ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے مسائل جو دنیا سے بڑے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں تو دعا ایک بہت ہی قیمتی عمل ہے جو عام طور سے ایک آدمی دعا کے سلسلے میں غفلت کرتا ہے بہت سارے لوگ دعا کے سلسلے میں لا پرواہ ہوتے ہیں اجتماعی دعا بھی ہے فلاں بات ہے یہ بھی ہے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے بعض اوقات آدمی دعا کے سلسلے میں بالکل پرواہ ہو جاتا ہے کچھ اوقات آدمی کے ہونے چاہیے جس میں آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے اللہ سے دعا مانگے اور دعا انسان کو دھو دیتی ہے اس کے اندر کا تکبر توڑتی ہے دعا تکبر توڑتی ہے دعا بندے میں توازو پیدا کرتی ہے دعا بندے کو اپنی محتاجی کا احساس دلاتی ہے دعا بندے کو بندہ ہونا سکھاتی ہے اللہ کی معرفت اس کے دل میں اس کی تجدید دعا کرتی ہے اللہ کے رب ہونے اللہ کے خالق مالک اللہ کے مربی ہونے اللہ تعالی کے مالک ہونے میرا مالک ہے کوئی جس سے میں مانگتا ہوں کوئی ہے جو مجھ کو دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہو کے بھی نہیں ہونے کے برابر ہے اگر وہ اس دی ہوئی چیز سے استفادہ کی توفیق نہ دے ملا ہوا بھی آدمی کو نفع نہیں پہنچاتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس کو یاد رکھیے سب ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے نہیں تو نہیں اس لیے آدمی اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑے آج کی اس گفتگو میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ دعا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور خصوصاً دعا کے سلسلے میں بہت سارے مسلمان کیا غلطیاں کرتے ہیں دعا میں عام طور سے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں میں صرف بیس بیان کروں گا شیخ بکر ابو زید کی بہت اچھی کتاب ہے دعا کے سلسلے میں تصحیح دعا دعا کی تصحیح دعا کی اصلاح اتنی موٹی کتاب ہے اس میں سے کچھ باتیں میں نے لی ہیں تو آج کے درس میں یہی غلطیاں ہم دیکھیں گے کہ عام طور سے لوگ دعا میں کیا غلطیاں کرتے ہیں اور یہ باتیں ہم کو معلوم ہوں گی تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کریں تاکہ ہماری دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جائے یا ہم دعا کریں وہ ہمارے لیے نفع کے بجائے ضرر پیدا کرے نقصان دے ہم نقصان دہ ہمارے لیے دعا ہو جائے تو دعا کی عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں دعا کے سلسلے میں کرنے یا نہیں کرنے کیسے کرنے طریقے میں یا الفاظ میں یا انداز میں حیثیت میں تو دعا کے بارے میں کیا غلطیاں ہیں آج کے درس میں ہم یہی باتیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز اللہ کے ہاں دعا کا بہت بڑا مقام ہے عبادات میں ایک اہم شان عظیم شان عبادت دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی ان اکرم علی اللہ تعالی دعا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ اکرم دعا سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں ہے دعا سے بڑھ کر کوئی چیز شرف میں اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر نہیں ہے دعا کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں بہت عظیم شان عبادت ہے دعا اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے بلکہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا دعا عبادت ہے عبادت کی اصل دعا میں عبادت کیا ہے عبادت انتہا درجے کی محبت انتہا درجے کا خوف انتہا درجے کی تعظیم جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کیفیت کا نام عبادت ہے عبادت اصل کیا ہے عبادت کی ابن قطیر نے ابن قیم وغیرہ علما نے اس کو ذکر کیا لغوی اعتبار سے اصل شرائم عبادت کیا ہے کہ انتہا درجے کی محبت انتہا درجے کی کا خوف اور انتہا درجے کی تعظیم عظمت بڑائی کا احساس یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کیفیت کا نام اس کا نام عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو عبادت دعا عبادت ہے کیوں اس لیے کہ دعا میں بندہ اللہ سے محبت سے مانگتا ہے میرا رب مجھ کو دے گا میں گناہگار ہوں برا ہوں گرا پڑا ہوں میرے پاس مانگنے کے لیے کوئی حق نہیں ہے لیکن میرا رب ایسا ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہے وہ بہت اچھا ہے آدمی محبت سے اللہ سے مانگتا ہے وہ سب سے اچھا ہے دوسروں سے مانگوں گا نہیں دیں گے لیکن وہ دیتا ہے میرے گناہگار ہونے کا علم اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے دوسروں کو دلیل کی ضرورت ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں تو اندر تک جانتا ہے مجھ کو کیا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھ کو دیتا ہے وہ بڑا رحم کرنے والا محبت انتہا درجے کی انتہا درجے کا خوف کہ اگر وہ پکڑنے پر آئے کہیں بھاگ نہیں سکتا دوسروں سے بھاگ سکتا ہوں اس سے نہیں بھاگ سکتا اور وہ ایسی پکڑ والا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں مجھ کو پکڑنے کے لیے وہ جیسا چاہے میرے ساتھ اس کی مرضی میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی اس کا چاہنا چیزوں کا ہو جانا ہے وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے ہو جاتا ہے اور تعظیم وہ ایسی عظمت والا ہے سورج چاند ستارے سات و آسمان زمین ساری مخلوقات تینوں کیفیات مل کے دعا میں سب کچھ ہوتا ہے آدمی کے پاس اسی لیے کہا الدعاء بولے عبادت دعا آئے عبادت ہے دعا آئیں عبادت ہے اس حدیث کو امام احمد اور اصحب السن ابوداؤ ترمی نسی ابن ماجا اور ابن حبان اور حاکم بہت سارے محدثی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے ایک روایت میں افضل عباد ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ساری عبادت کا حاصل اللہ سے طلب ہے ساری عبادت کا حاصل کیا ہے اللہ سے طلب ہے دنیا اور آخرت میں خیر اور نجات اللہ کا قرب اور مسائل کا حل ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے دنیا اور آخرت میں مسائل حل ہوں انسان کو نجات مل جائے ساری عبادت کا حاصل یہ ہے تو دعا عین عبادت سے دعا عین عبادت سے آئیے دیکھتے ہیں دعا میں عام طور سے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں نمبر ایک دعا میں سستی کرنا پہلی غلطی کیا ہے دعا بعد میں کریں گے دعا میں سستی کرنا دعا کا موقع ہونے کے باوجود دعا نہیں کرنا دعا کو چھوڑے رکھنا اور دعا کے سلسلے میں آجز ہو جانا جیسے کسی کو کہا جائے ذرا کھڑے ہو جاؤ نہیں کھڑا ہو سکتا میں کیوں اس لیے کہ بیمار ہے لیکن لیٹے لیٹے دعا نہیں کر سکتا ایک آدمی اگر کچھ حل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پاس دعا کا تو موقع ہے آدمی دعا بھی چھوڑ دے یہ آجز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز من عجز عنی الدعا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا سے آجز آ جائے سب سے زیادہ محتاج آجیز کس کو کہیں گے مثلاً ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے نہ کروٹ لے سکتا ہے اس کو کیا کہیں گے یہ عاجز ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کو عاجزی ہی کہتے ہیں ایک آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے تو مان سکتا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے طوفان آ رہا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کشتی ڈوب سکتی ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی موت قریب ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ زلزلہ روک سکتا ہے وہ طوفان کو روک سکتا ہے نہیں تو یہ عزیز ہے دنیا اعتبار سے وہ اسباب کی شکل میں کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن کیا وہ ایسی صورت میں اللہ کو نہیں پکار سکتا ہے وہ اللہ سے مان سکتا ہے اے اللہ میری حفاظت کر الہ مجھ کو بچا لے الہ میرے مسئلے کو حل کر ایک آدمی جب سارے, سارے حل سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب بھی اس کے پاس دعا کا موقع باقی رہتا ہے اللہ تعالی تب بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے پھر بھی وہ دعا نہ کرے اللہ سے تو یہ اتنا آجز ہے کہ یہ دعا بھی نہیں کر سکتا ہے دوسرا تو کچھ کر نہیں سکتا ہے دعا بھی نہیں کر سکتا ہے تو سب سے زیادہ عاجز آدمی وہ ہے جو دعا میں عاجز ہو دعا بھی نہ کر سکتا ہو اور دعا کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت ہے نہیں آدمی دل کے دل میں اللہ کو پکار سکتا ہے رب کفی نفس اپنے جی میں اپنے دل کے دل میں اللہ, اللہ سے دعا کر سکتا ہے وہ بھی آدمی نہیں کر سکے اپنے دل کو اپنے قلب کو اپنے باطن کو اندر سے اللہ کی طرف متوجہ نہ کر سکے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس سے زیادہ محتاج اور آجز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے دعا بھی نہیں کر سکتا ہوا اس سے زیادہ محتاج کون ہو سکتا ہے اس کو امام اتبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اور امام البحقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے نمبر دو دعا کے سلسلے میں دوسری غلط یہ ہے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کب کرتے ہیں جب مسائل آتے ہیں لیکن جب مسائل نہیں ہوتے ہیں سامنے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو دونوں حالات میں پکارنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے صرف دنیا کے مسائل مسائل ہوتے ہیں آخرت کے مسائل کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے کیوں بھائی آج اگر بہت خوشحال ہیں تو قبر کا مسئلہ سامنے نہیں ہے قبر کا تو مسئلہ سامنے ہے دنیا کا سب کچھ مل چکا ہے لیکن موت کے بعد جنت جہنم پاشر قبر یہ سارے مسائل کیا ہیں یہ ابھی بھی باقی ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے چاہے وہ مصیبت میں ہو چاہے وہ راحت میں ہو اللہ کو کسی حال میں بھولنا نہیں چاہیے اللہ سے دعا میں ہی بھی تو کہہ سکتے اللہ تعلیم نے بہت کچھ دیا تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر ہے ہم تو سنا اللہ کی کر سکتا ہے دعا میں کتنا آدمی کرتا ہے کیونکہ آدمی اگر واقعی شکر کرے اللہ کا تو اللہ کی طرف سے نعمت میں استحکام پیدا ہوتا ہے اس کی بقا ہوتی ہے لکر تم لازی دن اگر تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمت اور بڑھائیں گے تمہاری نعمت اور بڑھائیں گے تو اللہ کی طرف سے تو وعدہ ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ ادا مسل انسان وہ ادا مسل انسان ابدر